السلام. السلام على سيد الرسل خاتم الانبياء محمد المصطفى سوہا دہی وسحابی ادا بل گفا اماں باد مل منشان پر جیسملہ ہندم صلى الله الذين نعمت عليهم صلى الله مولا مولانا عليه وصلى رسوله النبي الكريم اللهم ان الله وملائكته يصلون على النبي منو سلو وال سلام حال کیا سی آ رسولہ والا یا سیدی یا حبیب اللہ السلام السلام علیکیا سیدیا خاتم نبی والا سید محبوبر السلام علیکم حمد دو سنا درود ختم دعنا والا و و اصلاف فرما اسف اتا فرماوے نفسر شیتان کے فتنیا تو محفوظ فرماوے ران گرانی وعدے مطابق اج سیردر ہے دعا کرو اس مرد حق دا سبتا اللہ تعالی بندہ نو صاحب حال بنا لے اور شر سدرتا فرماوے گرامی اس مرد حق دی سیلت پچھلے جمعے فضیلت سی فضائل سن صاحب کا کتب چون زبان نبوت چون زبان اسلاف چوں آج اصل سیت دی بیان ہونی ہے انہوں دا کردار اور چال چلن بیان ہونا پتا لگے گا سن کے سڈے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سرکار نے اپنے مقدس علوم دینا کی, کی مرد تیار فرمائے سید مرد نبد الزیز رضی اللہ تعالی عبد اللہ بن عبداللہ اللہ تابری سن ان کو علم دین پڑھتے ہوں سن حضرت صالح بن کیسان یہ عمر بن عبد ال عزیز بچپنے دے اندر نماز پڑھا ہوں سن یہ سیرت سیتوں کردار دی ابتدا ہو رہی ہے آغاز ہو رہا ہے بچپنے بچ خاندان بنو میا دائے عظیم فرد حضرت امیر معاویہ سرکار دا جڑا قبیلہ سی بنو میا اے اس خاندان تے قبیلے دے بندے نے اور ان دے بارے حضرت سیدنا امام باقر امام زین العابدین دیٹے فرماندے نے ہر امت کا نجیب ہوتا ہے اور امت مستفا دا نجیب یہ ولیاں کی ایک قسم ہے نجیب نوجوا ان نو ہے فرمایا ہر امت دا ایک نجیب ہوندہ ہے اور امت مصطفیٰ دا نجیب عمر بن عبدل عزیز اور روز قیامت عمر بن عبدل عزیز جدو اٹھے گا باقی امت ایک پاسے ہونی ہے اور ایک کلا امت بن کے اٹھے گا پوری <تصفح> <تصفح> یہ پورا کلا ایک مرد خدا دا فرمایا بنو میا کلا ایک امت سارے بنو عباس جن بھی خلیفے ہوئے انہوں دے, دے نال بندہ ہی کون نہیں ہوا گال ساری کیتیاں خان خان دے دی یہ قبیلے خاندانی خاندان سے برادری دی گل نہیں بنو عباس اباس میں لوگ تانے تھینے مارے ہوتے سن وہ شرم کرو کل قیامت جب تے ساروں دے مقابلے میں کو عمر بن ابدل عزیز آ گیا تو آڈے دے شرم نال سر نر چک جانے تباہ ہی ہوتا کو نہیں ہونا بنو عباس بھی خلفاء گزرے نے اے حضرت عباس حضور دے چاچا پاک دی اولاد سن بنو جڑے نے حضرت امیر معاویہ دا خاندان سے سرکار دا کا چن ہر پاس نے اے عمر بن ابدل عزیز ردی اللہ تعالیٰ استاد حضرت عبید اللہ بن عبداللہ اللہ انہوں کو علم پڑھتے دے ہوتے دے سن گل ذرا غور سمجھنا علم پڑھ پڑھتے ہوتے سن کے سالے بن کسان یہ بھی تابی سن یہ نماز پڑھا ہوں سن ایک دن حضرت عمر بن ابدل عزیز نماز تو پیچھے رہ گئے جماعت نکل گئی سالے نے فرمایا مہابا کا وہ پیچھے کیوں رہا ہے؟ نماز اچھ ٹائم نال نہیں آیا کہ مائی جہی مینو کنگھی شنگی کرتی سی پہ نا تو کنگا کر دیا میرے سیر چیر لا دی استاد کہ سوار چکر نہیں پی گیا کہ اللہ کی جی نماز تیر لگ پئی ہے میں پیو وال چٹھی لکھنا سدکے جا نو خدا دے فرضوں کا احساس کی پتہ سی حساب دینا سالے بن کسان چی پا دیتی حضرت عمر بن ابدل عزیز کے والے ابدل والے کہ تیرے پتر کا یہ ہال اال ودیا فلانے دن نماز تو پچھے رہ گیا اگوں باپ تو ہی قربان جاوا باپ آخیا لو میں چی کرا پیا جب چھی اپنی اسی ٹائم فر کے پہن کے وال لا دینا تاکہ وال جی نماز کو پیچھے پچھے ہے اے منوس والے سر سے ہے فرمایا فبار عبدل عزیز رسولا فلم جو کل حالق حالت اشارا آدیا ہی انہیں حضرت عمر بن عبدل عزیز دا دن کر دی سبق مل گیا کہ اے نبی نماز خدا کا فرد جہا ہے اندر اندر کسی طرح دنیا دی وجہ دیر کرنی نہیں اسے واسطے بزرگ فرماندے نے کام سے کہو میں نے نماز پڑھنی ہے نماز سے نہ کہو میں نے کام کرنا ہے کام تو ہے خدا کے فرد کی جدو گل آئے تو دنیا نو کہو ویلیو پہلا دنیا خدا دا فرد پورا کرنا اتوں آپ دی تربیت ہوئی اور تھی دسو جب بچپنے تو ان سبق مل جاوے تو پھر پتر کیوں ڈنگے پاسے جاوے کیوں غلط راہ پیار کرے ہوں اگلی گل یہ سمجھنی ہے سبحان ہے سب کھے پیندے والد بھی کھا پی بہو پیسے والے بندے سن کپڑے بھی سونے بات نال پہ ہوں سن خلیفہ بننے تو پہلا کپڑے بھی سونے پانے کھانا بھی بڑا اچھا ہوں تینوں میں سنانا کہ یہاں دا بارگاہ رسالت نال عدب کن سا حضرت عمر بن ابد الزیز رضی اللہ تعالی دا سرکار دا نبی پاک نال ادب دے کول منشی بننے واستے آیا آپ نے فرمایا تینوں میں منشی نہیں رکھنا کہن لگا کیوں فرمایا اس واسطے تینوں منشی نہیں رکھنا تیرا باپ کافر ہے تو تاہم مسلمان ہے لیکن منو خطرہ کدھر خیانت نہ کر وہ شخص کہنے لگا کی یہ نبی پاک سرکار دا باپ بھی تنوز باللہ کفر دے اندر س حضرت عمر تم ابدل رضی اللہ تعالی قلم کھولی فرمایا نکل جا اج تو بعد تینوں میں اپنا منشی نہیں رکھ تو نبی پاک بھی مثال تھے دیتی کیوں بے عدبہ گستاخا تو ہزار کی اتنے مثال کا کاسے دتی ہے نبی پاک سلح تعالی علیہ وسلم سرکار دے, دے گرامی دے بارے اس طرح تل کیوں کی تھی آپ نے انہوں اپنی محفل دے دیتا فرمائے تو بعد میری محفل دے اندر داخل نہیں ہو سکنا ہے <تصفح> یہ نبی پاک سرکار دی بارگاہ دے اندر ادب ادرت سی سیدنا عمر بن رضی اللہ تعالیٰ اور لوگوں میں مشہور ہے توجہ رکھنا کہ بنو ملے بنو عباس دی بلو میادی مولا علی نال ٹکر بڑی رہی ہے آپس اختلاف بڑے رہنے لیکن میں تیرے سامنے ہوں ایک واقعہ اے اے ہو جا سنا دینا تو پتہ لگ جاوے حضرت عمر بن ابدل نو مولا علی دے نال پیار کن مولا علی سرکار دے نال پیار کن سی بارگاہ رسالت سالت کا ادب سی قربان جاوا احترام اللہ اللہ پیار کنا سی ایک شخص سن حضرت عمر بن مبرک آ فرما نے میں مل کے شام کے اندر سن امر بن عبد اللہ تعالی نتی دے رہے سن بالکل محال دل چکا دے رہے سن فتح قدم ہے ہو تو لے تو میں حصہ دو میں بھی سا دوش لگے کہڑے قرائشوں کہاشم لگے کہڑے بنو ہاشم امر امر بن لگے میں چپ ہو گیا اگوں میں خاموش ہو گیا علی نام دسکتم حضرت شاخان نے تی شاخ لگے تو مولا کالا پا یا سدری حضرت عمر بن ابدل عزیز نے اپنا ہاتھ اپنے سینے تکھا جہیں کسی نی سنڈ دے سینے دے ہاتھ بسم اللہ اپنے سینے کے ہاتھ رکھ کے جناب فرمایا تنہم لکول من کن تو مولا ہو دھ رکھ کے فرمایا عمر بن مبرک فرمایا میں مینو ایک نئی کئی نے دسیا کہ انہوں نبی پاک تو حدیث سنیے حضور نے فرمایا جدا میں مولا وا ادا علی مولا ہے فرمایا بے لی آ جے تلی غلام ہے پھر اپنے گلام اپنے, اپنے حکم فرمایا کام تو دیا دے بندے دے نے نو مال دے پیا مال دے تو کہرم سو یا دو سو درم پیا دی دینا آپ دی نے فرمایا ہاتھ ہی خمسی نی نا دہم چاندی دوں نے فرمایا یہ سونے دے جا کے دے اس واسطے اے علی پاک کا گلام سا حق بنتا خدمت باقیا چوکھی کر دئیے چوکھے پیسے دے آتے ہی خمسی دینارن لے بلا ہی لے علی تالب اے علی ابن ابھی تالب کا گلام او تعلق رکھ دائے دی چوکھی خدمت کر دے باقی مولا کائنات حضرت مولا لیشکل کشا دے اتکا سکید سی سببت سی سیار سی معلوم ہوا جڑے بھی چنگے بندے ہوں رہے نے حضرت امیر معاویا وگوں قربان جاوا مولا سرکار دنال محبت رکھنے رہے ہیں جی کسے وی اختلاف انہوں تو اجتہادی ہوں گی اجتہادی ہوں سی نفسانی نہیں سی ہوتا نبی پاک دے صحابہ نفس تو پاک نے ادور نفس تو اتے نفس کے نفسانیت کا د نہیں چل سکتا جب مستفا خدا اداری قسم ولی نفس نہیں رہ سکتا جہد نگاہ مستفا پہ جائے رہ کفس ہے توجہ فرمان لا دیا بندے آگے ارپیا کرنا ہوں تیرے سامنے بیان کرنا حضرت عمر بن عبد رضی اللہ تعالی نو دور خلافت اپنے بادشاہی سنبھالنے تو بعد پھر آپ کیونیں زندگی بسر کرتے سن جدو بادشاہی تو پہلے یہ حال سپڑے بھی سونے پہ سن کھانا بھی سونا کھانے ہوں سن جب اپنے خلاف سبھالیے ایسا دہد آ گیا تخلا آ گیا ہے آپ اپنی لوڈیاں اپنی بیویاں نو, نو کٹا کر لیا فرمان لگے تھی اور گل سنو میں اج تو بعد تارے کرن لگا جن را ہو میرے کو میں اندے حق نہیں پورے کر سکاں گا کیونکہ حضور دی ساری امت مشرق جنت مستفا ہے ان سارا حق ہوں مینو جانا ہے اس واسطے مینو امت مستفا کی فکر توڑی نہیں تاری جے چاہیے جے میں تلاق دے دینا جے صبر نہ رہ سکیاں جے تو میرے گھر کے اندر رہ جاؤ فرمایا اپنی گھر والیاں والوں فرمایا اور میں مینو فکر پے دی حضور دی امت دی رو لے قیامت مشرق تو مغرب تک جیتے بھی کوئی بندہ وسد ہے پاوے قیامت نل میرے آل کے مطالبہ نہیں کرے گا نے میرے تو حساب لینا اس واسطے میری عزت بچا کے رہنا پینا ہے قربان جاوا جنیا بی بیاں سن ساریا رو پہ رو کے کہنا تیرے جانے بندے کے گھر کے اندر سارا ایزارا چنگا ہے سونا گوارا نہیں سات جیسے گھر لا دیا جو جناب اپنے گھر والی فرمایا اور چڈڑا ویخ جنہیں پتا سی کہ جہاں کم ہو گیا بڑا وزنی بوجھ ہے بڑا پہاڑ ہے یہ حساب جدو قیامت والے دن دا لگ پتے جان گے خدا حوزی من عمان من من منشر سنائی حضرت صحبان نے سنائی کہ میں سنیا ہے نبی پاک سرکار نے فرمایا میرا ہاؤس اے کاؤز اے کلر جہا ہے جانی دار چا ماخی نہ وہ اتوا بہو آ جدے پیالے ایس حاؤ دے جنہیں آسمان دے تارے دے جن آسمان دے تارے نے میرے ایرے ہوسر دے پیالے پے فرمایا میں اسے اتنے پلاوا گاؤں من شارے بادل شر بادل باد آباد ایک بار پی لیا پھر کبھی پیاسا ہو گئی نہیں کیوں وہ پیالے پلاو وال پیالہ بھی ہوئے کوسر د ہاتھ <تصفی> کیوں پیاسا دے ہاتھوں پیالے پی عاشق شکمڑ کتنے پیاسے رہن قربان جانو فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلو سب تو پہلو ج بندیاں نے میرے کول ہاؤ کل فقراء فکر او فقیر لوگ ہوگے سارے گنا چھے نے مولا دی رضا دی خادر <تصفح> <تصفح> <تصفح> فقیر نے مہاجر نے اتنے مہاجر تو مراد رب دی رضا دی شادر رب تو کے گناہ چنا چھ توجہ والا کالا امر بن خطاب سوبان کہنے لگے حضرت عمر تو پوچھا گیا اے عمر داسے فو کرا نے جنہ نبی پاک سرکار دے کو, کو سر دو سب تو پہلا پانی پیونا ہے حضرت عمر بن خطاب نے شو شو سو سو رو سیاب فرمایا جنہ دے وار گردو گار اجڑے پجڑے تے کپڑے انہوں نے میرے روڈ نے اللہ سولہ دے دروازے نہیں کھول دے جے ٹر جان کسی تو نفرت کر کے پجا ہو یہ بندے فرمایا والا فکیر جنہ دوں باہر آنی مسکین مشکیم لے گے کملی والے نے فرمایا حجرتے اس حجرتے. خطاب نے فرمایا اے ہو جا بندے سب کو پہلا ہو گئے کہڑے کیڑے جنہ کے وال مٹی اچ بھرے رب سونے دی فکر لگی ہے دین دی فکر لگی نہ اتو ویلے ہونے نے نہ والاں دکھاؤ کا موقع ملتا ہے بہتے کوڑے ہو جان تو پھر یاد ہوں کپڑے بہتے میلے ہو جانتے ورنہ اپنے حضرت کرنی قربان جانا توجہ فرما دیا ایسے کرنی رضی اللہ تعالی لائے وہ نہیں فوکا رائے بہاج یو سن جنہ کملی والے ہاتھوں سب کو پہلو پیالے جہ پینے نے فربان جاوا تو جو فرمان نے جدو یہ گل سنی سن کے فرمان لگے با پھر میں محروم ہو گیا میرے واسطے جانا مان لو فٹ دروازہ کھول بیٹھک بٹھا نے آدمی آ جاؤ بیٹھو بھٹھو میں عورتوں کی کاندے پینے گھر والیاں کیتا ہے فرمان لگے لاؤ پھر آئی تو جنا چال بوتے گردو کمار مہلے نہیں ہونا چیر تیل نہیں لاوا گا اور کپڑے ان چیر نہیں گا جن چیر بوتے مہلے نہیں ہو جان گے اس تو پہلو نہیں دعواں گا تاکہ قیامت والے دن کملی والے ہوئے دے کو سم دے سب پہلو پڑ لو پہلو ہی اپل جاو ایمان آخن آخر یقین کی گل ہے نا تم سنوں گے نا تو کیونکہ اصل بہت ڈرامے دیکھنے آسا سا سمجھا کہ ڈرامہ ہی ہونا یہ چشتی مولوی کو ڈرامہ کر رہا ہونا ڈرامے بعد قوم کا دین فاٹ اس پاس جائے گا مگر یہ حقیقت جنہیں حضرت امردین ابدل ازیز ایاشی کے محل تو اٹھا کے فقیران میں داخل کر کے دے مستفا جا کھڑا کیتا ایسی کتاب بری پی دیکھ آپ زہد والے بیان کرنا کہ دنیا فکر کیون آپ نے تیار کیا اور خدا دی قسم یاد رکھنا جہا ان فقیر بندا ہے امت مستفا امت دے ساریا پریشانیاں غم دور کر فکر پا لے مستفا دی امت کے گما نو اک لینا جن ہر ویل فکر اندھی پا لینی قربان جانا لا دیا بند آ جڑے اپنے دے نے امت مستفا نو کچھ نہیں دیں قربان جام رفت عمر بن رضی اللہ تعالی عنہ سرکار سلیمان بن عبدالملک خلیفہ دا کا جنازہ پڑھا ہاں کے رات نو دفن کرا درج توجہ رکھنا آپ نے ہاتھی قبر سلیمان خلیفہ دا پتر کبر اتار گئے سارے ہوئے ویخیا کہ ادرو ترکی ادرو عربی گھوڑے آ گئے ادھر اربی کھوڑے آ گئے ادھر کسم سواریاں آ گئی نار جناب نے نا خدمت گزار نے سلیمان خلیفہ مر گیا ہوں ادو بعد خلیفہ تسی بنے جے یہ سارا خلافت دیا سواریاں نے بارشا دیا سواریاں نے جہاں تہلو پہ نہیں چلو امر بن ابدل عزیز انہ نو پسند نہیں کرتا میرے واسطے وہی گدا لے آؤ جی بہتر ہوں یہ لوگ میرے لے میں نو کوئی لوڑ نہیں انہیں یہ ہزور دی گریب امر کا مال ہے میں کل واسطے استعمال کرا جاؤ لگ جاؤ کھوڑے سوے سب عمر بن ابدل اس سے گدے تے سوار گا ہوگا جنہیں ہوا سا توجو رات اتو آئے نا اگلے نا آخیا جی آؤ بادشاہ دا محلے نا جی اوے ہے فرمایا ہے نا چکو ادے جو تھلے پچھا کلیم شلیم سب چکو ات چکو تہدور کی گریب متج بنڈ دو سونے مقام جیسا دی دور کی گریبت دے دوسرا پرماشان گریبی فکیر چہلو والی کافی دی کی کرنا پرواز چیز لے لو گے خبردار چکو یہ حال ہے باپ دا یہ حال ہے تے پتر دا کی خیال ہے آپ دا ایک ہے بیٹا آپ داؤ حضرت عمر بن عبدل عزیز فرقاؤ رات سلیمان بن عبدل ملک نے کفن دفن چ گئی سویرے سرگی بھی نماز پڑھ کے گھر کے اندر آ جائی تو جو رکھنا گھر کے کام جڑے سن کوئی ترزیت واسطے آ رہے آخر قریبی رشتہ دار سی سلیمان کوئی ملن والا آ رہا جب دوپہر دو کا ٹائم ہوا حضرت عمر بن عبدل عزیز نے فرمایا دلی مین سو چٹ میں, میں دوپہر کر لوا کہ لوا پیا بچا ماسو بچا آیا اپنا پہن لگا بو جی تھی سو لگے جلے بادشاہ نے جہے زلمال مال کھوئے سن وہ واپس قائم کرانے نے پتر پیاد دومنا سن تیرے ساتھ بھی پتر نے پیو چھونی اج پانی پا کے مری خدا دی جڑے پچھلے بادشاہ نے زلمال مال کھوئے سن واپس کیا کرا جے تو ساؤں گیا تے اور پترا ساری رات میں کفن دفن چ لگا رہا ہوں میں ساؤں نہیں سکیا تارے میرے مگر چڑے رہنے تو رہے ہو کے نہیں وہ تی لمبی امید ابا کھلا ہے رب امریاں اکانچ اتر نکل آئے فرمان لگے وا شکر ہے اس محلہ جنہیں پتر بھی یہو جہ مددگار دوپہر نئی ستے جا مسجد دن ایلان ہوا اس لیے بادشاہ جہرا سی وہ جدو بھی کوئی ایلان کرتا سسجد اندر ہی آتا مسجد اعلان ہو گیا سارے کٹھے ہو جاؤ سارے کٹے ہو گئے ہوں گل سمجھنا پڑی لوگوں کا مال جی پہلے بادشاہ کول سی وہ بھی واپس پیا ہوں سب تو پہلے اپنے کار کو گھر تو پیا شروع کر گھر تو پیا شروع کردہ سلوان دی بیٹی خلیفے کی فاطمہ انہوں کے گھر چل ایک قیمتی جوان آیا جو بڑا کیمتی جوہر نگ سی بڑا قیمتی وہ کردی نیو نے حضرت عمر بن ابدل نزیز نے فرمایا نہیں پڑا ہوئی او جڑا جوہر ہے نا وہ منکا قیمتی وہ منکا مینو دے تیر پیو ہزور کی گریب امت دے بینتل مال لے کے تین دن گارا نہیں کر سکتا ایک چی روا تو مڑکا بھی رہے یہ نہیں ہو سکتا جی میرے نال مینو دے تو میں فر واپس ہزور کی گریب امت واسط رکھ دے نہیں تو پھر میرے گھروں ٹر جا تاکہ میرے گھر یہ جی بلا نہ رہے قربان جانا اللہ دے, آگا اور فرماؤ حضرت عمر بن ابدل عزیز ربی اللہ تعالی نی گل کیتی انہیں مرکا دے دیا پیسوں جمع کرا دیتا پہلی وہ سب کو پہلے انصاف فقیر اپنے گھر تو ہی شروع کرے گا تو جنو آئی نے بن ابدان کمبے وغیرہ جمال رکھا ہوا بن ابدل نے سارے نے بلایا فرمایا جو واپس ہر شا چی کرو کہ میں کسے نو ن دار نہیں سمجھتا میرے تے رشتہ ہے تے صرف اسلام والا ہے میں اور کوئی رشتے روشتے نہیں جی جانتا اسلام والا رشتہ قبول تے بسم اللہ نہیں تے میں اور چاچے مامے تایا کفیاں میں کون جے جی دا قربان جاوا تو جو فرماد رت عمر بن ابد الزیز رتھی اللہ تعالی نو سرکار دے کو آپ خفی آ گئی کہ کچھ دے شرم کر کچھ ہزار گل سا ہو گئے ہر شہ خی آنا ہے میں کلمال کچھ ہے کوئی سانو بھی بے دے آپ نے فرمایا میں کلمال تے واسطے نہیں بنیا حضور دی غریب امت واسطے بنیا ہے پی نے بڑا سمجھایا پر حضرت کتوں سمجھے جنوب خدا سمجھایا ہو جنوں رب سمجھایا ہو مت ہو لہو دی حضرت عمر بن ابدل عزیز جدو نہ پھپھی اٹھی کہن لگی بلو می خاندان ہوا کرو عمر بن خطاب والے پاسے یہ ہوں فروکی خون جہ نہیں جنتا حضرت عمر بن خطاب سرکار دا پتر سا آسم تے حضرت تے آسم دے اگوں ہوئی بیٹی تے اوش بیٹی دا اگوں ویاہ ہویا عبدالعزیز عزیز نال ابدل عزیز سن بنو میا دے تے ہونو بیٹی تے ہو گئی نا فاروق آزم دا خون خوفی کہنے لگی اپنے نال جہے لے کے آئی سی نا کہ ہوا کرو تنہوں پتہ ہے فاروق آزم دا خون یہ کتنے ہو جی ڈنڈی مارنی ہے فاروق آزم نیکو کی کرتا ہوں یہ فاروقی خون پیا کام کرتا دے ہاں جی یہ تو دین شرم نہیں جی پیا رکھتا ہے صرف اللہ رسول بھی رکھتا جی سبحان اللہ رتمجو فرمان لگے آ بندے آؤ اور زہر تقوی گل سن زہر کی گل سن ایک شہر میں گورنر نے چٹھی لکھی حضرت شہر اجڑیا پیا نہ گلی بازار کسے کم کے لیے نہمارت کسے کم دیا نہیں سونے المال مال پیسہ بھیج دو کرنا حضرت جی کو پیسہ بھیجو کوئی اتنے گلیاں سواریے کوئی اتنے کام کرائیے کوئی شہر سے سونا بنائیے نا سدکے جا عمر بن ابدل عزیز کے جواب تو سن لائے تے پلے بن لایا مسلے آ رہا ہے مسلے گئے گل تو فکیر نہیں سن لینا حضرت عمر بن عبدل عزیز روی اللہ تعالیٰ سرکار نے فرمایا ادا مرمت ادرت عزیز نے فرمایا میری چٹھی جدو واپس اپڑے گی اس شہر دی حفاظت چوکی نال نہیں عدل انصاف نال کرنی ہوں اس شہر دی مرمت اٹان یہ گلیاں تو پاک کر دیں اس شہر دی آپ ہی مرمت ہو جاوے گی گل تو نا گلی جو پکی ہو جڑا گلی کے کنارے بیٹھا ہے وہ بچاروں روا دے بڑا پیارا تو پھر گلی پکی دا کی مطلب ہے اصل ہزور دی امت خوش ہو گئے نا <سؤال> بولتے صحیح نگر جی سیانے بند فرمایا لیا جدو اپنے عدل کریم صاف کریں دنال شہر محفوظ رہے گا تمہیں چوکی دار کی پی میری جدو چیڑ جائے اس سڑے تو کرنا زلم تو گلیاں صاف کر دیں شہر دی آپے مرمت ہو جاوے گی مرمت شہر کی بائنو مرمت وا کی شہر کی مرمت قربان جا توجہ فرمان لا دیا بندیا یہ حضرت سید نہ اللہ تعالی سرکار اپنے آتما نٹھی لکھی یہ جدو یہو جہاں ہارک سمجھ دے کیوں نہ خوفے خدا بچا اپنے عمل سوارے کیوں نہ اے انصاف حضرت عمر بن ابدل عزیز کا زہد ترک دنیا ایک اور بھی گل سنا دینا اسے ترک دنیا تے زہد بھی آپ دی گھر والی فاطمہ بنت سلیمان لگیاں میرے کو میرا ریز آ گیا تو بیٹھے مہن لگا کہ ان کے کپڑے تے وٹا لیا لادی بندی ویخ ہے ہالت ویخ یہ ہوں بادشاہ پہ لگتا سڈا کہ کر وٹاوا مٹی سو जदों का बादशाह बनया इको ही कपड़ा इो सूट रखे गुरदूआ सूट नहीं पो भी जो रात होती है ना यू ला छा बकर भेडा दे एक जुब्बा बनाया उस ला के गल्च पा लांगल سنگر پا کے پڑ لاتے روا تیری بار گاج مجرم آئی معاف کر دے. کپڑے دا. دن چلا خوف خدا گزرتا رات اج لنگ جی دن انج لنگ جا دیا بندیا تو جو فرمائے سڈیا سلاف کی سیت کردار ہے. سادے دی بزرگا دے کردار ہے توجہ فرما حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی کا ایک اور سن لائن مستد پسند کرنے ٹریلن لا لائیے مرمر لائیے نقش و نگار کریے مہرا مینا کاری کریے شیشے دا کام آنا چاہد مینار سو سو فٹ دو مینار کریے مینار ہزار مگر قربان جا مائیں سو بزرگاں سبق نہیں پڑھایا یہ ساری اپنی بنی جہاں اے کی بٹھے ہوں حضرت عمر بن رضی اللہ تعالی نور نے لکھے بیت المال بھی پیسہ بھیجو کابے شریف نلاف پونا کی پونا تیان. کی مسجد جگہ دیا مسجد جگہ دیا اس کامے نونا غلاف پونا ہوں تری سی نظر چاہنا سواب کا کام ہونا مگر امر بن ابدل عزیز کا جواب سن لکی امت مستفا کا جواب سن لسانوں کا جواب سن لے نبی پاک سرکار دیا حدیث کا لکھا کا کام شروع کرایا ہے اس کا جواب سن ل حدیثاں لکھوانیاں حضرت عمر عزیز نے نے اے احسان تے لکھا امام مالک کتوں بنتا بخاری کتوں بندی مسلم کتوں بندی ابن ماجہ کتوں بنتا اے ساری حدیث کتاباں بندیاں بڑی فیض حضرت عمر بن عبد ال عزیز پاک دا آئے آئے آئے آئے حضرت عمر بن ابدل عزیز سکار نے جب درما عمر بن ابدل عزیز کما کا جو پایا پالو من کا قبل انہوں لکھیا کہ جناب پیسے بے جو غلاف بے نو جی میں تو چڑھا تو بادشاہ چڑھون دے ہوں سن آپ نے فرمایا لیا میرا مشورہ ہے جڑا پیسہ کابے دے خلاف دے رونا ہی کئی بکے ہزور دمرتے ہو گئے انہوں کبا دے کابے دے خلاف لال بلا لے <تصفح> فضولیات فضولیت پی گیا قوم فضولیات فضولیت فس گئی رب انہیں گلوں راضی نہیں ہوں مسیت چمکا کے فخر کر حضور فرما زمانہ گا. لوگی نے زمانہ آئے گا لوگ یہ سارا وگو اپنی مسجدوں سجاؤ گے فخر کرے یار سڈے محلے دی مسجد بڑی سونی ہون بھی شریعت مستفا دی فقہ دا فتو ہے شردا مسجد زیب و زینت نقش و نگار تے سنگار نالوں حضور دے محتاج امتیاں دے لاؤنا افدا ہے بلکہ میرے تو پڑھنے میں یہ آیا بھی اس مسجد دی سامنی دیوار جہی ہوتی ہے نا جنو کبلے والی کندھ نے کیبلے والی کندھوں بیل بوٹے لا یہو جہاں چیزاں لایا نقش و نگار شیشے جہد دل بندے کا نماز در ادھر جائے یہ اونجی مکرو ہے لاؤ والے سواب کی بجائے الٹا گنا ملنا تو ہوں تو اچک ویخ لے کھے کی شروع ہوا میں ایک مسجد جو رہا تو پشلی مسجد اتنے سامنے کن دیکھ کے وہ شیشہ لگا ہوں میں کئی بندے نماز بوتھا دیکھنے لگ پہ نگے نگے شیشے لگے ہونے دل مشغول ہو گیا رب تو ادھر ہٹ گیا میں گل یہ پیار کرنا خدا وا دلہ شریف کی قسم ہے حضرت عمر بن عبد نے فرمایا بے لیو وہ پکے کلجے نجا لو ہونا دے امتی کلجے نجا لو یہ کابے دے خلاف نالو چنگا جی کابے نلاف پایا اصل حضور سرکار پیار اپنی ہے حضور کی امت کا درد رکھ حضور د گریبان کا سوچ فکرے رکھ منار سو سو فٹ کا چڑھا چڑنا نہ کدی اپنے ایمان بھی چھاتی ماری نہ ہم ہمسا خیال رکھے منار تے خیال جان پیا سجاؤ این دیتے اینی ٹہل لاؤ یہ پلان کرو کلاف لڑوں مسجد سادیاں ہوا مسجد بلکہ میں تے آکھاں گا مسجد کچیا پر مومن پکا ہونا چاہیے یہ نہ بھی مسجد ہو پکی تے مومن ڈاواں ڈول اندروں کچھ نہ پھروڑ ایمان نہیں رکھیا ذرا بھی کول کوئی کمال او نی لکھیا لکھے آؤ جدو شاہ آلمی چوک چک شب بھر مسجد بنائی گئی شب بھر مسجد شاہ آلمی لاہور چوکی جی مسجد چوک ادھر اتنے کھڑی گئی اور راتوں رات مسلمانہ بنایا سی تو پھر علامہ اقبال نے سی مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نوازی بن نہ سکا آدوں رات مسیح سے یہ چلیے جڑے گرمی رکھنے والے من پرانا پاپیے سال جی نماز ہی نہیں بنا سکیا ہے من سال نمازی نہیں بنیا مسیح راتوں رات بڑھائی کھڑا دل نمازی بنا چلیا خدا باد اولاد شریف دی قسم ہوئے مسجد نامی ہو تو مسلمان ہوسلمان نا تو میرے کملی والے نے فرمایا ہے میری امت دی مسجد ساری روی تلوج ہے تو جتھے بھی کھلو جائے وہ تیرے مسجد بن جائے وہ جگہ تیرے مسجد ہے مسجد جیسے ایمان پکاوس بنی اصل ہوں مسجد نکانے اپنا ایمان دشو رکھ دو گل تو این بھی کسے کو نہیں سنے گا کیونکہ ڈر دار ڈر کے نہیں بیان کر دے یار مسیح تو جاب نہ ہو جا ا مسلے بھی تو بڑے بےمان نے خدا رسول کی گل سن کے تو مسیح تو جاب دیتی کھڑے ہوں اللہ بھی مہربانی فکیر نے کدی یہ خیال کیتا ہی نہیں کیوں ساڈا یہ مقصد دین نو جفا مارنا اٹان روڑیا جفا نہیں مارنا دنیا تو جانے مسجد نال نہیں لے جائے دین کے یا ان سے محبت کرنے والے بنو یا ان کی کلام سننے والے بنو پہ نہ بننا نہیں تو ہو جاؤ گے پھر جنہوں ہلاکت بربادیاں تو اپنی بچت کیتی ہے نا او اولا باع ہاتھ کے لگ کے ہی کی حضرت عمر بن ابد رضی اللہ تعالیٰ نو تونی آلما نو بٹھا لینا اپنی کچہری توجہ رکھنا آلما بٹھا کے رکھنا دے لو قبر سے حشر کا ذکر شروع کر لو روزانہ قبر تے ذکر شروع ہو جانے والما بھی رونا ادھی ادی رات بھی جگا کرو قربان جانا عمر بن عبد ال خود بھی عالم سر بڑے وجہ تحب سر بلکہ امام شاخ رحمت اللہ علیہ سرکار فرما فرمایا پہلا مجدد حضور امت بن بڑے ویز جنہوں لکھان حدیثی یاد سر مستفا دیا نے آگانوں جواب دیتا فرمایا بے لیے چنگا کیونکہ پھر قیامت والے دن جاگنا بڑا اور کبر دیا گلا سنا اشر دیا گلا سنا بات ان شری میں در ویخ آپ سونے کپڑے پا کے آپ نہ سامنے تابی کتریا کہ بڑا آپ نے لیا میں جدو مر جانا تیجے دن سوال ویسی ڈیلے میرے نگل کے میری آئے میرے گلا ہو جی میرے کیڑے میرے جسم پھرتے ہو ہر پاسے بدبو قبر پی ہوگی اسے مینوے گا تین پتہ لگ جاوے گا میں تنگا پیا خدا دی قسم کر گیا نا جا دنیا اپنے کبر حصر این فکر تے ڈر رکھتا ہے مولا کیبر کے اندر ادا ہی جسما خود رکھ لینا ہے سانو ہونا سنتی جہانمی ہونا ہو جہانمی میں بکنے نا پکے جنتی ہوں ای جہانمی بنتے ہیں جہ رب جنتی بنا ہوتے یار بڑا ڈر پیا لگتا ہے وہ سوکھی منزل پتہ نہیں کی بننا اتنے تے جا کے آسان جانور بھی پیڑا حال بن ہے سا یار کیڑے سارے جسم چاہے ہٹیاں بکرو بکری ہوگلے ہو گئے ہاں جی کدھر پاسوں سپ بلاواں بلاوا ہو گیا جہے ایک خوف رکھتے نے نا اللہ نوی جنت تا کام کرنے آنے والے تو جنت اپنی پکی بنائی کھلے آنے ہاں جی یہ سارے جہانوی میں تین موٹی جی گل کر دسنا نشانی سمجھ جڑا لا آکا جنتی ہوں انہوں سمجھی پکا جانوی ہے جڑا آخ میں ڈر لگتا ہے دودھ یار میں تے ہر ویلے خطرہ ہی کرتا رہنا پتہ نہیں کدھر مولا سٹتا ہے عمل تو اویں دن کے جانم ہی جان ہے جے جی رب کی رحمت بچا لیا ڈردار رہے سمجھ تے مولا کرم کرتا ہے تے میں تین قسم خدا دی کر کے پیا اس مولوی دی تقریر سننا حرام اس شاعر شیر سننا حرام اس ناط گان کی ناد سننا حرام جہاں شیر ناج تقریر میں یہو جی تقریر شیر ناد پڑے جس نال الاگے دلیر ہو جان خوف نکل جاوے قبر شرد اندر یاد قبر اشر فکر پان کی بجائے الٹا کھڑ پکے جنتی ہو گیا سمجھیں گی اس مولوی دی تقریر حرام ہے سننا دے نام نام جا کے شراب کی بوتل پی لو تو چاہیے ہوگا ہلے ہو بچ جائے گا وہ گنا گئی وہ شیتان ملا ہوا شیتان زمین کے اتنے انسانوں کی شکل چلیس اتریا ہوگا وہ ناتا بھی بلیس کا پتر ہوگا جہاں نام ارادہ پڑھے جی کئی ہی پڑھتے ہیں اکھ آن ڈرایا یار رات گبر دی گالی میں سنیا اتنے جدے جی کملی لی گالی میں فر لیا میں آخو چلیا چل جن کملی کالی موڈے تے کے قبر چنا یہ این ڈرایا بے وقوفا غیرہ نہیں ڈرایا ان نیا کی پیا بکنا اور یاد رکھنا جڑا جن ناج جنت دی تحقیق کر جنت دی تسلیل کر آپ جنت کی شاید ہوگی اصل جنت کو متد دیں سانو پرواہ کو سمجھا پکا لانتی پورا قرآن مستفا جی دی تعلیم کرکے کا ملوانا دی توہین کر ہاں؟ پورا قرآن جنت جنت کا ذکر پیا کرتا ہے تین خدا ادبت کی نظر تکارت کی نظر گا جن مستفا تازیم ویخ ادمت ویخ شان ویخ مومن کا فل بنتا اسی شہ ندمت شان دیکھے اچھا کیوں پتا ان کی گلا کرتے ہیں بئیمانوں پتا ہوتا اصا کم تو کرنی نا جہانیاں والے جی جنت کی عزت چیتی واسطے کام کرنے پانے جنت لیا چھٹا جنت کی جنت کی نیلیاں گمراہی سے شیتانی دیا گلانے سمجھ آ رہی ہے گل کہ نہیں آئی گل سن لائ ح حضرت عمر بن شہر دے گورن, گورنر و چٹھی لکھی فرمایا ان دور لمل ہی نہ جا اپنے آپ نبی پاک دے دین کی فکا پڑھاو سمجھا سمجھ واسطے وکھرا کی جڑے دین دا علم پڑھے پڑھا پے مسجد مسجد لوگ پڑھا دیتے فیقا پڑھا فا پڑھتے انت والا بھی دنیا دنیا دی طلب نہیں رکھتے دنیا دے کاروبار چڈ کے دین دے کام چ لگے بیٹھے نے حضرت عمر بن امدل نے فرمایا انہوں نے مہینے دے بہار بیت, بیت المال جدو دیں گا تو وہ اپنے اس دین کے پڑنے پڑھان کے اندر ادو تو مدد لین گے ہی نزادی گداب ایک ہاتھ آئے تو فورن کرنی جلدی کرنی کرنی جی نہیں گوارا کرنا دنیا کی فکر تے دین تے قرآن کی فکر تو ہٹ جانا انہوں نے آلم کی دنیا تو فکر ہٹ جائے ہر ویل قرآن حدیث ندیش کی شریعت کی فکر لگی ہو پھر یہ نبی پاک سرکار صحیح سمجھ کے لوکا لوگوں پہنچا گے <تصفح> جی ان اپنی دنیا کی فکر پی گئی پھر نہ مطالعہ کر سکنگے نہ یہ قرآن صحیح پڑھ سکنگے نہ اس پڑھا سکنگے اس واسطے انہوں بے فکر کرنا ضروری ہے <تصفح> آلمگی جی نے فتوا آلمگیری لکھایا ہے نا تو اس بادشاہ نے دے سات سات جوڑے سات سات جسے حضور کیوں؟ اے اے نبی پاک سوچتے ہوں باہر نکلدا مسجد تو جتی گی ایک تو لبدہ دی فکر جتی ہٹ جاوے گی قرآن تو حضور ہو جاوے گی میں فکر جتی والی نہ جائے جیڑی مرضی اگے پی ہو تر ہمیشہ فکر حدیث قرآن تح خدا بیڑا پار جس قوم دا خدا بیڑا پار کرنا ہوتا بےڑا جہاں کا پار خدا لانا آلمن جاوے تاکہ لوگ آخ یار انہ دی عزت اصل بھی پتر پڑھا شیخ شہ سادی رحمت اللہ لکھتے ہیں جہمایا خنگاہ والے فکیر ہوں نو رکھیا جائے پکھا نو پی رکھ دے نے شیخ سادی فرما دے نے آلم ہوجے پیر میری گل نہیں سمجھا حضور کیوں شا شادی پہ ریس بھئی اے عزت والے نے اصا بھی اپنے پتر نو آلم بنائیے نو رکھو بکھا کدرے پیسے دے چکر چان کے تے اپنی فکیری تنا بیٹھو من ہوں کہانی الٹی ہوئی پئی ہے آلما نا پیر ہوئی پجاروں میں لگا فرد معلوم ہوا ہوں نہ کسی این والے پاسے آنے وہ پی مول بھی تو ٹکرو پا کے لگتا ہے میں پڑھا کے پتر دھوکھا وہ پتر دین والے پاس نکلتا جڑے پیر ہو رہی سن جن کام کرنا سی ہر ویسے یاد خدا دا میاں شیرے ربا نہیں وگو جی دنیا آ گئی مار کے دیتی دتی اپنی جیب رن دینی نہیں میاں کنگ والے نے کدی پیسے نو ہاتھ نہیں لایا نہ سرانے تھڑے پیال سی آپ اٹھ کے ٹر جانے پیچھوں مریض چک جی قربان جا لیا بندے آؤ فکیر فکیر لینا ہے جنا چل دیا دولت نہ آ جائے فکیر آتے چان آئی کی آدھ نے ان چھان شہرسادی فرما رہے چھانی پانی نہیں چک سکتا فکیر داتسا نہیں چک جی پیسہ ٹکیا خلا فکیر فکیری سو کر لگے مرید ہوجے پیر ہوا ہے وہ ریدے رات مرید ن بھی رکھد جی رجے ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا آدھی گیر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن اے فقیر نہیں میری چڑھ پیڑ رہ گئے تو سب خدا دی کر کے حضرت عمر بن عبدل عزیز کی ہدایات تو سد کے جا ہدایت جاری کیتی گورنر نو فرمایا آلما نو دینا ہی سو سو دلم دینار سو سو دنار ہر نو دا کہ یہ دنیا دی فکر چڈ کے تے صرف حدیث قرآن نبی دی شریعت فقہ اسلام پڑا میٹھے رہے گورنر والے آلم توجہ رکھ آپ ہے تو ننگی تلوار سننا سلیمان بن ابدل ملک خلیفہ سی آپ سن اس وی والی مدیمے دے گورنر سلیمان دور چ نگی تلوار سن سلمان بن ابدل ملک خارجی آئے تے خارجی نے سلیمان وہ فاسق دیا پترا فاسکا سلیمان کہنے لگا عمر بن ابدل عزیز کی کرنا چاہیے انہوں سے کی کرنا چاہیے جی گال کھی تو کل لمج لگی خلیفے بقت ناپ نے فرمایا خارجی اکایا انہیں خلیفے گال کھی کہ پترا فاسکا سلان لگا چاہیے امر بن ابدل عزیز نے فرمایا کی کرنا چاہیے جی گال کھی تو کل ل ان میں سر وڈوں گا یہ مینو گال کٹ دیتی ان لا دن ان او باڈی گارڈ سلیمان بن ابدل ملک کا حافظ باہر نکلے نا امر بن ابدل کہن لگا خلیفے کو بیٹھی دا چج کی بولی بولی دی وہ سی نا خوشامتی خوشامتی محکمہ جڑا ہوں چجری بولی بولی تین ہی کو نہیں مجھے اس لیے آدھا نا میں سے لا دینا سر عمر بن عبدل عزیز فرماد شاہ ٹھیک لا دینا سا چند دن گزرے تقدیر کا پھیر آیا حضرت عمر بن خلیفہ عبدالزیز خلیفے وہی باڈی گارڈ صاحب آ عمر بن عبدل عزیز نے فرمایا چل نکل جا تو کوئی نہیں محافظ رہ سکنا پہ مانا تیرے اندر تو انصاف ہی کوئی نہیں تو تفک رہا چاہ نکل جا اتنا یا مالا اگے رب نوارد یا مالا, تیری دی خاتے نو کی رضا کی خاطر میں بےزت کی یہ انہیں تیرے خلاف چلے سی میں نے بے معا ہوں عزت نہ دینی مٹ کے کٹ دتا ایک قرآن والے بلایا فرمایا یار میں لک لو رات نو اٹھ کے نا ستیا اللہ دی یاد کردہ سران کی تلاوت کردہ ہوں سر قرآن دمل کردا ہوں سی میرا جی پیا کرد تینوں میں محافظ رکھ لوا یہ ہوئی اس میں تینوں دے دہاج قرآ دی وجہ نال اس عہدے تا درآم دے یہ بےلیا سڈے اصلاف امت دارے نے اے میں تھوڑے جہ تم سنایا گیا اس مرد حق سن دے پڑھ دے جاؤ خدا دی قسم کے جگر جا جی وہ باہر ابالے ہے پھر جی کر د جاندائی کر کے کسی پسے پور جائے اپنی زندگی بچا جائے اصل ہی ہو چوڑ مار دے رہے ہیں اصل نے مٹی کھا چھان دے رہے ہیں سانوں حقیقت کا پتا ہی نہیں لگا حقیقت یہاں لوکن واللہ اہم سونے وکھا دیتی ہے جنہ اپنے دونوں جان ہی سوار لے سوارے کہ نہیں سوار وے کہ سونے ذکر پہ کرنے کتاب جی دے اندر سونے ذکر کسے جگہ تے رضی اللہ لکھا تے آج بھی تواجو دا حال سن لائے آج زی ان کے ساری کن سیا کے بادشاہی ایک مہمان آپ کو چلا گیا دیوا رات نلا رہے رہو بجھاؤ دی واری آئی آپ دا خادم ستا سی نار آپ نے فرمایا دیوا بجھا خادم دم مہمان آخیا اٹھا دیو دیوا بجھا دے گا آپ نے فرمایا نہیں خادم دن کی نیند چلر نہیں آؤ دین آٹھے دیوا بجھایا واپس آن کے منجی تہمان نے پوچھا مینو چاہنا سی میں مہ فرمایا مہمان تو خدمت نہیں کرائی دی کوئی فرق نہیں پیا میں جدو گیا بجھا واسطے اس ویلے بھی امر بن عبدالزیز س جدو بجھا کے واپس آیا اس ویل بھی امر بن عبدل عزیز मेरे बच कोई तब्दीली नहीं आई कोई मैं झट नहीं गया सुबह नाला न्याज मंदी दया फरमाया मैं उन्नी दा, उन्नी रह गया मैं घटाया नहीं फर्क नहीं पै गया मेरे बुझावर के अंदर इस वास्ते फरमाया मैं अपने आप उठ के जा दीवा बुझाया آپ دی بی بی موترما خدا دا حال سنا نے فرمایا میں حضرت عمر بن سرکار دی گھر والی آپ اکھا رہا فاطمہ بنت سلیمان دیاں اکھاں بھی دی بہت کلور ہو گئی جوانی دا عالم سی پوچھا گیا فاطمہ کیوں فرمایا اس واسطے ایک دن امر عبد ال رب سونے کے سامنے پیش ہو والے من خاص مقام رب بھی جنتا پڑھدی پڑھدیا پڑ رونا شروع کر دیتا خوف خدا دے اندر رب دی حاضری دی فکر پی گئی رو, دیا رو دیا ہچکی لگ گئی پسڑیاں ہیلن لگ پیا قرآن چپ دیتا پورے ویرے دے اندر لےٹتے دے, دے, دے بارش آنے وقت لےٹ لیا میں سمجھا مر گیا میں جان نکل گئی جگ تو بعد ہوش آئے آئے زبان میں رو مین رب کا خوف جو لگا ہے نہ رات کو نیند آئی نہ دل نیند آتی ہے میری روٹی لگ گئی ہے تا یہ جان دے بیٹھی پر میں خوف خدا سی عمر بن ابدل دے اندر دعا کر خدا دیا بندیا سانو رب سونا اپنی فکر فکرتا فرماے سانو اپنا خوف ت فرما اتے ہی رو لیے تاکہ اگلے جہان دے رونے تو بس جائیے بھئی جڑے اتے ہسن گے اگلے جہان بڑا لما رونا پینا ہے جہے اتے رو لے دینے انہوں اگلے جہان ہسد رہنا ہے سبحان اللہ حضور جنید بغدادی بگدادی فرما فرمایا یوم القیامت قیا مت فرمایا قیامت دا کا رب دے پرہیزگار بندیاں دی شادی دا دہاڑا ہے اوے جدو دنیا ترفی روی ہوے گی یو خوش ہو کے رب کی ارش کی چھان تھلے بیٹھے ہو جڑا تین اگلے سارے جہان دے وہ چنگا سمجھی وہ اپنا دوست سمجھی جہا تین اتے ہسام کی کوشش کرے اتے ہساوے اگلے جہان روایے اتے آ کے موجہ لاؤ تھی آئی گنتی جی یہ جی بئی نہیں تو ایمان روڑ پوے گا وہ مولوی تین کام آئے گا کام آنا ہے جی اس واسطے بزرگ فرما نے اتوں کا رونا اوتے کا ہسنا او چاہا ہسن دے امر بند میں گزری پانی بچی پتہ سا پلٹ نہ تو یار لے کنگسی رتی گٹنا ماسا اللہ نے توفیق کی امام اعظم امام الما امام اعظم ابو حنیفہ احمد اللہ علیہ دے جلے دفات پسال پا کے اسے مہینے وجے انہوں دی میں سیرت مبارکہ جناب کے سامنے بیان اللہ اسلاف دا کامل نمونا بنا دے سان آ کردار محمد اللہ